کوئی دوست کوئی ویڈیو تصویر کوئی دوست آ کے مہربانی اللهم بعض فاعل الله المشرق الخالد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر من منوس وسل مو تس شوق برندو سنا ملوکا سیری بالا لایا شعری ہری خرشہ خرش آخر معذ سام سلام علیہ ہمار دبا دبا دبا دبا بارگاہ راہ ہر طرح ہر طرح مسلم سنڈے معاف ہدایت اور نہیں تو نہیں تو نہیں تو نہیں نہیں حکومتی تامی لامی لامی لامی حدرت شاہ روزانہ جی لال کر رہے کر رہے <coughs> buzurgaan azim deen deen deen, Burgana deen. Burgana deen. جانیا لڑائی ہوگا مزہ بیا موضوع اس مسلے نارا در نارا نارایا گل د سوال دزارش ہوا کبلا کہ اللہ تبار تباریاں نشانیاں ضروری حروری حروری ضروری اور دل دی باکی نشانی یعنی اگر کوئی دل پاگل اتفاق کیوں شاہیل جائی کے مجھائی غور پرمار خبریاں مطلب اللہ تعالیٰ جڑا بندہ تازی اللہ تعالیٰ سننے والے لوگوں کی نشانی تازی شاہد جملہ ہے بریہ ہے شرطیہ شرطیہ خبری خبری ہے شرطیا شرطیا خبریا خبریا خبریا لیکن لیکن تو تو حکم آ امر آ گیا کہ اللہ تعالی اللہ دی تعلی دو طرح دی ایک کہ اور تخلیقی ایک ہر خصوصی اور تشریح عمومی سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ، تخلیقی تقوی ساری کائنات اس پیدا کی ہر ذرہ یقال دلالت نشانی, نشانی لیکن ایک خاص نشانی ہر شہر اس طرح تازیم خاص نشانی جنو جن وجہ ازمت ازمت ازمت دی نسیب نسبت سریت اور کسے پاس خاص نشانی اس نشانی ہسبے حسب مراتب وہ ضروری اس کا حسوم ہے وہ ہوں باہ قربانی نشانیاں بن گیا تازی خدمت کرو نچھے طریقے رکھنا پالنا سامنا ان دے ہار پا سب جو مقدسہ کسے طرح سکتو سدی نہیں نسیبو اللہ تعالی خاص نشانیاں وہ خاص نشانیاں جہاں مالک دی نے دا, دا, دا, دا, دا, دا حکم آیا پہاڑ مقدس باو مقام حج پہ جنہ دیت کی حج جنہ نو جا کے ویخ اللہ حجر ابراہیم سمجھ نہیں آ رہی یہ سب اللہ تعالی اور تعظیم ضروری حج جسے بندہ کرن جانا مقامات مقدسہ زیارت کی نیت دی زیارت جی اور مخصوص افال جانا لیکن اصل حج نا زیات yes مبارک مبارک پاکیزگی رکھنے رکھنے مقام زیارت کرو زیارت کرنے حجر مخصوص جہکان بین سارے متعلق تو ان مقامات مقدس, مقدس, مقدس زیارت زیارت زیارت زیارت زیارت جو, جو گی بن گیا حج دن ہی مقدس, مقدس مقام, مقام دی زیارت کا سمجھ نہیں آئی تو مقدس گھر ویخیا اس دی زیارت گیارہ خالی عبادت کا نام نہیں حج اللہ اگر چیز لباس بھی لبیک لبیک ہو سکتی تلبیہ ہو سکتا ہے ذکر اذکار ہو سکے لیکن اس گھر تو بغیر حجری حاجی اس گھر حج فریضہ حج کا جز اس مقام مقدس اس بابرکت گھر دی زیارت یعنی حجل سرے جی رو دوسرے رکھے گئے نے لیکن اصل زیارت اس پاک گا توجہ نہیں اللہ اتوں دے مقامات ضروری نشانیاں سما جاتی اللہ تبارک دی <laughs> و تعالی عظمت رکھنے نشانیاں تازیم جہی ضروری مگر اہل سنت مذہب مذہب کی اس مسلے کہ ایک نشانیاں ایس کوئی حکم حکم ج متعلق کوئی نہ کوئی اللہ تبارک سونے ربو لال امید عبادتوں کوئی خاص عبادت رکھی مثلاً ابراہیم اس دو نفل ادا دو کرے جن بھی, بھی, بھی کرے بارل نمال وفلا سفا مربا ہے مخصو ش منا قربانی جمرے نے جنہوں نے منا چک واسطے محسوس حکم انسم سنی مدہ مدہ دوسرے تو فرق جخصوص امل امل امل امل جیو دسیا ہے فلاں مقام کا فلاں فلاں مقام فلاں فلاں مقام دا فلاں ایک ہے مخصوص عمل لازم ہو لیکن تعظیم تازیم جگہ چیزوں کی جنہوں نے دینی, دینی عظمت حاصل ہوئی دینی نسبت حاصل ہوئی تقدس حاصل ہو برکت حاصل ہو گئی خیر ہوئی ان خیر آسبت آیا چیزاں کی عزت انت اور تعظیم تازیم, تازیم کرنا, کرنا. مختلف طریقے جیڑے کہ شریعت منا, منا نہیں نسبت آیا عظمت آیا برکت آیا چیز خصوصاً علیہ السلام، اولیاء دل تبرکات. تو کیا ان تبرکات اور نسبت چیزوں دی تازیم جیڑی وہ باف خواب اور رحمت اور برکت ہے یا نہیں ایک عیدہ اوے کہ ایوے دی تازیم، شرک ہے ایک دی یعنی مطلب کہ ابھی حج مقامات اور اشیاء چیزاں جیڑیاں ہیں جنہوں کی تاظیم مختلف طریقے رکھی گئی ضروری ہی تازیمز اور اگ کسی تازی یا تو علاوہ ہر برکت تعظیم ہے ہر خیر تعظیم ہے چاہے وہ ات یا ہندوستان یا جی ہو سا مزہ بے ہوئی کہ نسبت جی ہو تاظیم اور تازیم اللہ تبارک و آیا برکت اٹا فرما ثواب عطا فرمادا ہے رحمت اٹا فرماندا خیر اٹا فرماندہ دجا مطلب یہ کہ نہیں جی باقی ہر تھان سے لانت پہنی رحمت ہونی ہوں دو نظریے سبلیاں <تصحح> کے دو نظری موضوع ہوں تاریخ مقامات مقدسہ دی مقامات مقدسہ حج ادائیگی کے دج ادا تک محدود رکھنا دوسرے محدود نہ رکھنا ہر نسبت اور خیر اور برکت آی چیز ہو گیا ہن کبلا اس غور کرنا ہے پاک باوا مقامات ہیں اونا دی اونا دی تازیم مختلف طریقے سے اتفاق ہویا اور پچاسنا سوکھا ہے دو نقل پڑنے اللہ نے فرمایا مکا میبرائی لیکن ہر اگلی گل سے گور سڈا بھی اتفاق ہو گیا جانا تازی تاجیم بھی ہے تو اتنے آن کے نظریے دو بن گئے تازیم تو ہے لیکن ایک نظریہ حکم آیا دی تازیم تاز دوسرا نظریہ <سؤال> کہ ان <دی> تازیم سی <سؤال> <سؤال> <سؤال> دی تازیم اور وجہ دی عزت اور وجہ اس عزت اور تعلیم کی وجہ سے اللہ نے حکم حکومت ان چاخو برکت اور خیر خیر کسی اور نسبت سے حاصل ہو چکی اللہ تعالی نے عزت اور برکت برقرشے نظر حکم اتارے حکم نے عزت دیتی نہیں عظمت دیتی نہیں حکم نے برکت دیتی نہیں خیر دیتی نہیں بلکہ حکم نے چھپی ہوئی برکت برکت اور رحمت اور خیرمالی محمد فضل سہے عزت سبب کوئی اور اگر اگرچہ انتہا پھر بھی حکم گل براہ راست جہاں حکم اس حق حق उस نے उस عزت کیا توجہ نہیں فرمائی اور دو نظری ایک ہو گیا ایک ہو گیا اظہار سے مقام, مقام پڑ بناؤ حاصل کرو عبادت خدا دی کرو برکت کی مطلب عبادت کا رنگ بدل جائے گا عبادت کا گا عبادت خدا بھی لیکن ہے رحمت پیر جانی نہیں سکتا کہ مسلمان اس پتھر عبادت کرنے عبادت خدا دی حکم دی برکت عمل دی برکت شریف عبادت عبادت تو بھائی بات یہ ہے کہ ایک ہے اظہار ایک ہے مسلا بناؤ حکم ہے اس مقامی ابراہیم نو عزت ملتی ہے یا مقام ابراہیم یا اس پتھر عزت ملی سی اس آن کے توجہ کراجہ کرا حکما لیکن حکیم تو خالی نہیں ہوں تو سزا اگر حکم دی خالی اور حکم کسے حکمت وجہ مقام اور پتھر اور مبارک بھی نال نال اللہ, اللہ تعالی پتھر مبارک نو کی جنس اللہ جس پتھران نے حکم دتا نماز پڑھنے اللہ تو مسئلہ حکیم کی کردر حکیم نہیں بوٹیاں حکیم کا اپنی حکمت نشاندہی کردہ ایچ یہ اثر ظاہر <S critically> اور اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ شریف مولا اس رات بات بھی ہے شان خالک ایک ہے ہاکم برائی بھی بھی لیکن کر جسے حکم توجہ درجو حکم آن کے وہ چاہ نہیں بنا چاہے مندے کو روک د رات نہیں حکم ہے تو حکم نے ہی بزرگ فرماندن شراب شراب حرام ہو اپنے حکمار اسبا یہ خبی شیمنگ اکل مار دی حکیم کا کام ہے وہ کیوں اجازت دے کہ تیو پیو اکڑ ماری اللہ اس طرح جیڑی جیڑی شاید حرام فرمائیت جی شاید حوصل یہ کلام فرمائی تو سارے ایک پتر شیطان بیٹھا کیوں نہیں فرمایا کہ تو ملعون جڑا برکت یعنی مرہوم نظریے ہو گئے ایک ہو گیا کہ حکم جڑا آیا عزت دی نہم ع نہ سبب کوئی عزت اتنے حکم نے ظاہر کر ٹھیک ہو گیا اور نظریہ رکھو گے کہ عزت ظاہر اے مخصوص حکم مقامات رشیا کی تازیم مخصوص حکم حکم عزت تو ہوں ہوں جتوں پتا لگے گا کہ وہ چیز لگو تلاش کرو جنہ جس کی وجہ اس پتھر نو عزت ملی انہوں مقامات نو عزت ملی ان چیزوں نو عزت ملی ہوں اگر عزت دینا یعنی سبب یعنی سبب اگر, اگر کسی اور کس او تھانے پایا جائے, جائے گا پھر اوتھے بھی تعظیم لازمی نا ایک کہ حکم آ گیا نا مقصولا مقامات جڑا ظاہر زا کر جب جیب زا حکمت ہوازیم تازیم جائے تاظیم ملازم ہوں اس مسئلے میں پہنو آگ اصل انتہا حکم حکمت کوئی شک گل نہیں اصل العالمین اللہ با برکت والا سارا شان اپنی ہوں حکم جہا اس نے پھر پھر عزت پھر عطا کرنی ہے اتو سلسلہ چلنا پہ چلتا ہے نقطے تے غور اس ذات پاک تو برکت اور عزت حاصل کرا او پھر او پھر او پھر اس کا بندہ بڑے رشادر نرد نل امانب ال سما وات ول ال ول جی بال ابئی نہ مل نہا وشفا امانت پیش فرمائی زمین پیش فرمائی اگے رکھی امر یہ اگر حکم دے چھوڑے تو پھر کوئی انکار نہ کرا لیکن پیش کیا انکار کردار ملا ڈرے تعالیٰ بوجھ کی ڈر حضرت انسان نے آخر یاد مینا جہ لاگا اپنے لیکن اپنے جہول ہونا یا اللہ یار دیش رب وہدہ شریف بولا برکت عزت رب نے عظمت خیر آلے رب نے جدو, جدو, جدو انسان امانت کا باہر چک گیا آسمان زمین پہاڑ ہوا فی انکار کر انکار کر گئی اس ذات پاک نے ہونا اپنی حکمت برکت روپیے انسانو آسمانو انسان امانت کا حق ادا کرے گا چکے اس امانت نظب کرے گا اس حکم سے عمل کرے گا شریعت سے چلے گا ہوں میں کرنا اپنی برکت یہ تکبیر نا ری نو تم نے حکم سید اللہ ابراہیم سلیم اللہ علیہ واہد امانت, دا امین امین امانت دا بار اٹھائے اٹھا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک اللہباد حکم دقادی مطابق کعبہ فرمائی تعمیر نو فرمائی توجہ جس پتھر پتھرے کھلو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر فرمائی حضرت ابراہیم مبارک مبارک حضرت ابراہیم اللہ دی شریعت امانت امارت امین بنے ہوں حکم نے عزت بخشی ابراہیم ابراہیم قدمہ نے عزت بخشی پتھرو جدو پتھر اے عزت چھپی ہوئی حضرت عمر فرما نے نبی پاک سونے نے میرے فڑیا میرا ہاتھ فڑیا مقام ابراہیم کو فرما نے عمر ا مقام ابراہیم مطلب مقام دمانیا اپنے کعبہ تعمیر فرمایا حضرت عمر فرما جسے میں سنیا نبی پاک تو میرے دل کے اندر تمنا ہوئی بھی نماز پڑھنی چاہیے فرما دیں یا میرے دل کے اندر خیال آیا پالما حکمایا مکا میرے برات مکا pues. نال لوگ پڑھو عبادت ربھی کرو متوجن کوئی حکم نہیں سنیا نماز ہے جی دل بہڑا ہوتا ہوٹھ نماز پڑھوت ہوت میری تا ہو نہ حضرت عمر فرما رہے میرے دل خیال ہے یہ موافقات عمر امام جلال الدین سلوتھی کا پورا حضرت دو نظریے مقام ابراہیم اس حکم نے اس پتر بیشتا سی، بیشتا سی، بیشتا سی، دے کوئی عزت ادو نی لب, لب, لب گئی حضرت ابراہیم آخنے عزت علی بڑ گئی نسبت لیکن پتھر خیال خیال مبارک اللہ تعالی ہوتے نے لیکن رب بے خیال کی قدر کی شان کی خیر کیونکہ آ گئی میرے یار دے پائے اے امر آئی نہ منتقل رکھنے پرہیدگار دل بھی نشانی اللہ بہدہ شریف دیا بڑی نشانی اس نے بلی دیکھے گا خدا یاد آئے گا جی انہوں دیکھے گا خدا ملچ آئے گا حضور خاتم سبحان اللہ چاہدہ پہاڑ زمیر ویگ آسمان ویک خدا یاد آؤں گا اور فقیر یہ جا مل جاوے مقام ابراہیم براہ گا خدا یاد آج سونے براہ گا دل جندر فرما دے کر کے س کے جا کے فرشتہ راز نہیں در ویخ حکمت حکم آیا اس حکم نے عزت نہیںکمت غور اے حکم آیا کسی ہوا نہیں آیا اصل چلتے ہاں حضرت ابراہیم شوہر کی گل بیوی پاس والے پہاڑیاں سفا مربا اللہ دیا نشان سوال یہ پہاڑ دنیا کے بستے نے کیٹو چھوٹا جی بڑے ہون کی گل کرے پتھرے جنس نو ویک جنس پتھر دنیا افراد توجہ نہیں ہوں سوال یہ سفا مروا لہدی نشانیاں دے خلیل ابراہیم نے ٹکایا اللہ چلے گئے جوڑ بی پا کے اپنے بیٹے واسطے پانی تلاش کرتے کدی دوڑ پہاڑ چڑھتی کدی دور کے کسی پاس پانی پہاڑ چلتی کبھی ایش پہاڑی کے نہیں فرمایا اللہ سرما ہے جڑے اس پہاڑی سن تلاش کر کوئی پانی دوڑایا ہوں اے اتے حکم جہاں آیا وہ لف لور کروں گا پتہ چلے گا مدم سن کر لینا ہو حکما بچوں مسلا کے حکال مسلے کے حکل دس دل کسی عزت کسی نا تاکہ حکمت اور نسبت پتا لگے عزت کتوں اس آزاد نے فرمایا دوڑوڑا یہ نہیں فرمایا ساری ہوں دور پتہ لگا کہ او دوڑ یاد کر جدو یاد کرے گا کر تو نسبت ظاہر ہو جائے کہ وجہ فرمایا فلا پتھر نور نور نور نور نور مسلح بناؤ بنا, بنا فرماندہ بنا ابراہیم فرمان کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جگہ جگہ مسلح بناؤ بنا توجہ نہیں فرمائی مقامی نفر کیا دریا توجہ یہ لفل پیدا سب ہے کہ مقام ابراہیم ہونے کی وجہ سے حکم آیا یہاں نماز سمجھ نہیں لگی حکم کی وجہ توجہ نہیں فرمائی میں جاو مناس کے حکمت گس گا ہوں ایک حکم آیا حکم آیا نواز ات حکم آیا سفا مرباد جب نسبت ہوئے بابے فرید نسبت حضرت عیسا لی جسمت ہوئے حضرت یوسف دی نسبت حضرت آدم دی جب نسبت ہوئے محمد اربی حکم آئے مقام ابراہیم ابراہیم قدمہ دی نسبت اور حکمت آخری جب ابراہیم السلام بیٹھے ہو جاؤ جس محمد اربی پیٹ توجہ نہیں فرمائی حضرت ہی ماں مالک رہے روجن یار حکمت حکومت جے حضرت ابراہیم رب کا گھر بنا رہے سن رب کا تو پتھر والا ہو گیا تو بیٹھ کے اپنا کام کرتے سونا سدکے جما رات کرا اس سلسلہ چلو میرے پیارے مبارک چلو جان چیزوں لگتے رہے اتوائی برکت حاصل کر دیا کروکا حضرت ابراہیم دراہی چلو بیر, پتھر, دے پتھر دے خوب کے نقش پید کر دینا نقش بھی سونے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم اتو تصدیق کرتے سن ویخ سن ابراہیم لگے پیر مبارک نو ادھر ویخ سن ہزور دکھتے سن قدم آپ لگنا ہے اگر پتھر ابراہیم لیکن جلیل رب جلیل نے یہ نشانی بن گئی ہے خدا دیا باب محمد کریم شرس ہاتھ رکھ کے خطبہ نا تقریبا راجی خوش سے حضور مسترک بدلا میں چیزیں بنے ہوں جی اس نخل پڑے سواب تمہاروں اگر کوئی یہ شبہ کر نہیں آیا حکم حکم نہیں آیا تو نقطہ بچوں ات حکم آیا اللہ اتے حکم حبیب پاک سرکار حکم نہیں کیوں اگر اللہ تعالی بھی حکم کر دسلے آ جائے حکم ہو جائے گا نہیں کرے گا جائے, جائے, جائے, جائے, جائے گا نہیں کرے گا سدا تیر نہیں لبڑی نہیں کرے گا تو سدا کا خطرہ نہیں کرے گا دوسری بنا نہیں صرف دلیل بتخان حکم آئے پاک مالک کریم دلیل بنایا اظہار اظہار ہتائی دلیل بہلا بدلا ہر تمجو نہیں فرمائی oh, <باز بنا> funds, دیکھو دل ہوں <باز بنا> <دیکھو. دیکھو. باز بنا> نسبت نسبت لہذا لہذا وفات توجہ کیونکہ میں اصل برکت اللہ خلیفا خلیفہ ہے ربزت <mysticismubers> پہلو تو برکت ہر کوشال تو بعد اتنے برا دیہ نا ہوس گئی خوش گئی تھی میں اللہ کھولا ہے نعمت دے کے شام دے کے اسلے جسل بندہ ناشکری شکریہ اللہ ہے اگر لائن شکر, شکر کرو شکر گے میں شکری کرو گے میرا سخت میں یوسف علیہ کیگر تفسیر حوالے حضرت سیدنا یوسف سارا سب کچھ ہو جدو آخری وقت آئے، اللہ سونے مسلمان ماری شام شام ملک آپ نے بسیعت فرمائی میرا وشال میں مینو اپنے ابا جی نال دفنا نیکف علیہ دفنا وسار ہو گیا مشرے لڑائی ای کر بیٹھے ہریاپ ہریاپ فیصلہ کوڑا جڑا برکت لال مشرچ لہرا بہرا ہو گئی ہوں اس طرح برکت لال ہر گھر سارے پاس جی جاوے گا لگے گا سب نو سب نوگا سریا ہو جائے فری چلا نا تقریب ناشیا تو شانا کبر روپی بدری ہمریا دریا چار پورا سا سا سا سال مر مردر ادرت چار سو سال تک دریا نے خوب برکت بنڈیا حدرت سیے دن ساڑی فرمائی فنا سونے موسا گلی ملا رستہ جدھر پتا کہ سیا یوسف علیہ السلام سندو انہاں وسیعت فرمائی تھی راہ نہیں سارے آو محدث آو محدث آو آو سلسلہ دس حضرت مائی دو شردا رکھ آخیا ایک شرط جسے بڈی ہو جا ایک تو دعا منگو دوسرا جنر جان ہی فرماتے دسیا صندوق مبارک کٹیا گیا حضرت سیدنا دلا موسا اللہ علیہ السلام سامنے تھی دعا پہلے قدرت سی موسا کلیمالی سلاد لے کٹ کے پاک یوسف پیگا اتالتے کا اجالا کی محدث البانی حضرت یوسفی فلاں تھان دوران اللہ تعالی نے جشم خانیاں آخیا میرے شبہ میں آخیاش بڑی <interpretations> حضرت تمیم داری، او درخان او درخان جس درخان نے نبی پاک تیار کرد حضور جناب اگر تو میں جناب ممبر تیار کرنا جہا جناب دیا ہڈیاں کٹیا کرے ہڈیاں رام دا لفظ اتیا <Schönbullition> <ف volcan crianças> البانی نے آخر جی ہڈیاں ارب والیادت ہے ہڈیاں بول کے مراد لگ مطلب ایسی مطلب دل چاہتا دے خلاف ہو چپ کر جانا چاہیے خیال نو بدل لینا چاہیے مگر نہیں ترنا چاہیے اس واسطے اللہ شریف نزدیک حضرت گل سمجھا جائے ایمانس حضرت یوسف اگر حضرت یوسف علیہ السلام جالت باپ دن دسال تو بات صندوق پورے خوشحال اگر حضرت یوسف علیہ السلام دے دے کے دربار نماز پڑھے نفل پڑے عبادت برکت ادرو <finance> نماز جی پڑے گا نفل پڑے گا حکومال مطلب تو نہیں لگتے نہیں لگتے نہیں کہ ہوں تو اگر امل امل امل امل بغیر فرریت کو چھٹو سواب ختم الٹا گڑا پڑتا ایک ہوتا ہے اجازت حکمت جیسبت والی تھان ہو کر مسجد بنا لیں چلو عبادت رب برکت فکیر فکیم تھوڑی ہو جان دو رب تو بھائی حکمت جیڑی نا اس نام رکھا جائے تو حکمت آخری جتھے برکت لاسل کراسل کر مختلف طریقے دریاؤ سال سمجھ نہیں آئی نہیں آئی اللہ اولاد شریف کا اولادار اس کا تزمتا برقت اور قسمت کی وجہ حج حج بنتا پیا مترا لی مترتے کیوں نہ ہو فکیر جوڑو خدمت ایمان جی جیڑ جو پتھر برکت آ رہی جو قدم ہی خدمت واسطے لگ جائے تا پیر باہور ساڑا فرق اے میرا ششی شی مہو میں बोल लो लोटे बोल लो लोटे बोल लो लोटे बोल लो लोटे बोल लो लोटे बोल लो लोटे बोल लो लोटे बोल س NARİ! NARİ! ŞEKTAR! NARİ! مہان مہان مہان اللہ ایک اور مکار دفرار دفرار باب فرمان درشد is kush gulaya ho bin jhozo zul sada har lele zul zul sada ہر مت مسایا مدد مردو کل مل آیا شهد شاني هيا في तेरे نور الؤلؤات في سمایا तक़दीर नारे सलामत नारा सलामत नारे इदरी इदरी नारे बहुत सियासत हुजूर सलामत सलामत है व सिश्ती है हुजूर हुजूर सलामत है व सिश्ती है हुजूर हुजूर सलामत है व सिश्ती है हुजूर हुजूर सलामत है حکم حکم حکم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے حکم آیا عزت ملی تھی تھی تھی تھی کابلی رشتے دار توجہ نی فرمائی جو بدلے اللہ تعالی نے فرمایا گئی نہ ہو نہائےوئے اسم فرما جو حکم فرماوے لیکن ٹھى جی نہ معلوم ہوا ہوں حمو بدلے سٹے درم درمندر اگ نو ٹھنڈا پانی نوالا جگہ کی لیکن جوڑے قدرت وکھاوے حکمت گرم تو ہوں آگ سے تو اگر کوئی یہ اگ تو بچن دا حکم آیا اگ اللہ کا بچے اگ نی نے جس نے تلنے ہوتا اگر رب آخ پیو پیار پیاس بجھاؤ اس حکم پانی جہا پیاس پیاس ٹنڈا پیا بڑا غلط فہم اس ظاہر اللہ تعالی سمجھ تو حکم شری نال عزت عزت عزت ملنی نہیں اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ کفر سے بچو تو یہ حکم ہے فر بڑا ایمان جد فرمائش ایمان لیاؤ اس نال ایمان اچھے یہ حکمت ہی ہات جی سب قسم مبارک مارک بارکا اس مبارک مبارک ملک مبارک جڑا فرد ادا ہوں حکمت لبتا لبتا جنہوں دا قبضہ نہیں لیکن اتنی حکم ہکم اور بھائی لنگر لنگر نہیں